بہت ضروری ہے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی اونٹ کی عمر ہمارے نزدیک پانچ سال اور گائے اور گائے سے متعلق جس نے اس کی نویں مثلاً بھینس یا بھینسا یا گائے یا بیل اس کی عمر پوری دو سال ہونی چاہیے بکرا اور بکری ان کی عمر پوری ایک سال ہونی چاہیے دمبا اگر دیکھنے میں فربہ ہو اور دیکھنے میں ایسا لگے جیسے سال بھر کا ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہوگی وہ بھی دمبے کی آپ کو سن کر پریشانی ہوگی خود ہمیں بھی پریشانی ہے. جتنی کراچی میں اونٹ کی قربانیاں ہیں یہ سب ضائع ہو رہے ہیں جتنے اونٹ ہیں شہر میں جو میں نے دیکھے جو میرا تجربہ ہے دو سال ڈھائی سال تین سال صرف اتنی عمریں اونٹ کی پانچ سال عمر ہونی چاہیے اونٹ کی بھئی وہ تو دو سال میں بڑا ہو جاتا اس کا تو نام ہی اونٹ ہے وہ تو دو سال میں لمبا چوڑا ہو جاتا اور لوگ آ کر کے بیچ دیتے ہیں اور لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی محلے میں ذرا شہرت ہو گئی بھائی ہم نے اونٹ ضبح کیا ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہماری یہاں للہیت تو اب کم ہو گئی محلے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے 20 لاکھ کی گائے لی 10 لاکھ کی گائے لی اس کو گھمایا جاتا پھرایا جاتا بلکہ بہت بڑے ایسے سرمایہ دار ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا جن کا قربانی کا بجٹ بارہ کروڑ ایک فیملی کے قربانی کا بجٹ بارہ کروڑ تو بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کے اتنے بڑے جانور لیتے ہیں کہ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا بھی ٹائم ہے صبح نو بجے سے لے کر کے شام کے پانچ بجے تک اس کے بعد آپ جائیں گے تو اس کی زیارت نہیں ہو سکے گی تو محض لوگ نام نمود کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور کسی بھی اونٹ کے ماہر سے آپ پوچھ لیں جتنے اونٹ لوگوں بندے میں کیا ان کی عمر پانچ سال ہے ہمیں تو اس کا اتنا ترجمہ ہے لیکن جو جانور رکھنے والے لوگ ان کا تو تجربہ ہے کہ عمر کتنی ہے اسی طرح گائے اس کی عمر بھی پوری دو سال ہونی چاہیے اس میں اتنی احتیاط برتنی چاہیے کہ دو سال میں اگر جیسے کسی نے خود گائے پالی یا بیل پالا وہ دیکھ رہا ہے کہ 10۔ ذی الحجا کو اس کی عمر دو سال میں ایک دن کم ہے تو دس تاریخ کو قربانی نہیں ہوگی گیارہ تاریخ کو قربانی ہوگی اس لیے کب اس کی دو سال مکمل ہو گئے اسی طرح بکرا بکری جو خود لوگ پالتے ہیں ان کو معلوم ہے اس کی عمر کیا ہے اگر اس میں ایک دن کم ہے یا دو دن کم ہے تو تیسرے دن قربانی ہوگی ایک دن اگر کم ہے تو دوسرے دن ہوگی تو اس لیے اس میں جانور خریدتے وقت بہت زیادہ احتیاط برتی جائے اور جانور بیچنے والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے جی ہاں یہ تو کوئی فربا جانور ہو تو قسمیں بھی کھا لیں گے صاحب یہ لیجیے وہ لیجی ٹھیک آپ کو تعجب ہوگا ایسے ایسے ہمارے پاس کیس ہے کہ نقلی دانت لگا دیے اور بعد میں جب وہ چارہ کھانے لگا تو دانت گر گا بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جانور جب لیا انہوں نے تو لینے کے بعد پکڑ دھکڑ میں سنگ جب نکلا تو پتہ لگا کہ ایلفی سے سینگ جوڑا گیا تھا یہ ایلفی کمپنی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایلفی ہماری اس کام میں بھی کام آتی ہوگی کہ جس سے قربانی کے جانوروں کے سنگھ جوڑے جائیں ایلفی سے سنگھ جوڑ دیتے ہیں اس کا سنگھ اگر کٹ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میخ سنگھ جو ہے ایک الگ سے جب ٹوٹتا ہے تو وہ بالکل الگ ہونے کے بعد اس کے جو بنیاد ہے وہ نظر آ جاتی تو اس پر جوڑ دیتے ہیں سنگھ تو اگر مینگ تک سنگ ٹوٹ جائے جانور کی تو اس میں آدھا ایب ہو گیا یعنی دو سنگھ ہیں تو آدھا عیب ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی تو جانور جو ہے وہ دیکھ کر لیا جائے